وہ نئے سال کی نرم تھی یہ نئے دن کی کس طرف کو چلتی ہے اب ہوا نہیں معلوم کس طرف کو چلتی ہے اب ہوا نہیں معلوم ہاتھ اٹھا لیے سب نے اور دعا نہیں معلوم کس طرف کو چلتی ہے اب ہوا نہیں معلوم ہاتھ اٹھا لیے سب نے دعا نہیں معلوم موسموں کے چہروں سے زردیاں نہیں جاتی موسموں کے چہروں سے زردیاں نہیں لگتی پھول کیوں نہیں لگتے خوشنما نہیں معلوم موسموں کے چہروں سے زردیاں نہیں جاتی پھول کیوں نہیں لگتے خوشنما نہیں معلوم رہبروں کے تیور بھی رہزنوں سے لگتے ہیں رہبروں کے تیور بھی رہبروں رہزنوں سے لگتے ہیں کب کہاں پہ لٹ جائے رہبروں <بار> کے تیور بھی رہزنوں سے لگتے ہیں کب کہاں پہ لٹ جائے قافلہ نہیں معلوم گئی رت میں قامتے گوا بیٹھے سر تو گئی رت میں کامتیں گوا بیٹھے کمریاں ہوئیں کیسے بے صدا نہیں سر تو گئی رت میں قامتیں گوا بیٹھے کمریاں ہوئی کیسے بے سدا نہیں معلوم آج سب کو دعوی ہے اپنی اپنی چاہت کا آج سب کو دعوی ہے اپنی اپنی چاہت کا کون کس سے ہوتا ہے کل جدا نہیں معلوم آج سب کو دعوی ہے اپنی اپنی چاہت کا کون کس سے ہوتا ہے کل جدا نہیں معلوم منزلوں کی تبدیلی بس نظر میں رہتی ہے منزلوں کی تبدیلی بس, بس نظر, نظر میں رہتی, رہتی ہے ہم بھی ہوتے جاتے ہیں کیا سے کیا نہیں منزلوں کی تبدیلی بس نظر میں رہتی ہے ہم بھی ہم ہوتے, ہوتے جاتے ہیں کیسے کیا نہیں معلوم ہم فرار شیروں سے دل کے زخم بھرتے ہیں ہم <with food> فراز شیروں سے دل کے زخم بھرتے ہیں کیا کریں مسیحا کو جب دوا نہیں معلوم